معل میرے کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے میرے میرے رہی کل مختوم ایپسوڈ ٹوینٹی فائیو آئیے اب راستے کے چند واقعات بھی سنتے चले نمبر ایک صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر ابو بکر صدیق غار سے, سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھلائی پڑی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آئی تھی ہم وہیں اتر پڑے میں نے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی اور اس پر ایک پوستین بچھا کر گزارش کی اے اللہ کے رسول آپ سو جائیں اور میں آپ کے گرد و بیش کی دیکھ بھال کیے لیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں آپ کے گرد و بیش کی دیکھ بھال کے لیے نکلا اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانب چلا رہا ہے وہ بھی اس چٹان سے وہی چاہتا تھا جو ہم نے چاہا تھا میں نے اس سے کہا اے جوان تم کس کے آدمی ہو اس نے مکہ یا مدینے کے کسی آدمی کا ذکر کیا میں نے کہا تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے اس نے کہا ہاں میں نے کہا دو سکتا ہوں اس نے کہا ہاں اور ایک بکری پکڑی میں نے کہا ذرا تھن کو مٹی بال اور تین کے وغیرہ سے صاف کر لو اس نے ایک میں تھوڑا سا دودھ دوہا اور میرے پاس ایک چرمی لوٹا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے اور وضو کرنے کے لیے رکھ لیا تھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا لیکن گوارا نہ ہوا کہ آپ کو بیدار کروں چنانچہ جواب بیدار ہوئے تو میں آپ کے پاس آیا اور دودھ پر پانی اڈلا یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا اس کے بعد میں نے کہا اے اللہ کے رسول پی لیجئے آپ نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا میں کہا کیوں نہیں اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے نمبر دو اس سفر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف فرہا کرتے تھے یعنی سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے چونکہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے اسی لیے لوگوں کی توجہ انہی کی طرف جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کم جاتی تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے سابقہ پڑتا تو وہ ابو بکر سے پوچھتا کہ آپ کے آگے کون سا آدمی ہے حضرت ابو بکر اس کا بڑا لطیف جواب دیتے فرماتے یاد آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے اس سے سمجھنے والا سمجھتا کہ وہ یہی راستہ مراد لے رہا ہے حالانکہ وہ قیر کا راستہ مراد لیتے تھے نمبر تین اسی سفر میں دوسرے یا تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام امت خزائیہ کے قیمے سے ہوا یہ قیمہ قدید کے اطراف میں مشلل کے اندر واقع تھا اس کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے 130 کلومیٹر ہے. ام مابد ایک سو تیس کلو میٹر میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والے کو کھلاتی پلاتی رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ پاس میں کچھ ہے بولی اللہ ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی بکریاں بھی دور دراز ہیں یہ قہد کا زمانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قیمے میں ایک گوشے میں ایک بکری ہے فرمایا امم مابد یہ کیسی بکری ہے بولی اسے کمزوری نے ریوٹ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے بولی وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے کہ اسے دھولوں بولی ہاں میرے ماں باپ تم پر قربان اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دوہ इस اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا اللہ کا نام لیا اور دعا کی بکری نے پاؤں پھیلا دیے تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا اور اس میں اتنا دوہا کہ جھاگ اوپر آ گیا پھر تو اپنے برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دوہا کہ برتن بھر گیا اور اسے امت کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر ابو محبت اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھی ہانکتے ہوئے آ پہنچے دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا جبکہ بکریاں دور دراز تھی اور گھر میں دودھ دینے والی بکری نہ تھی بولی ول کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ اور یہ حال تھا ابو محبت نے کہا یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں اچھا ذرا اس کی معبد نے نہایت دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا سننے والا آپ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے کتاب کے عقیر میں یہ اوصاف درج کیے جائیں گے یہ اوصاف سن کر ابو معبد نے کہا واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں بیان کی ہیں میرا ارادہ ہے کہ آپ کی رفاقت اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا ادھر مکہ میں ایک آواز ابری جسے لوگ سن رہے تھے مگر اس کا بولنے والا دکھائی نہیں پڑ رہا تھا آواز یہ تھی اللہ رب الرشن دو رفیقوں کو بہتر جزا دے جو امت کے قیمے میں نازل ہوئے وہ دونوں قیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے اور جو محمد کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ہائے خس اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ بنوکاب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو تم قد بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی حضرت کہتی ہیں ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا رخ فرمایا ہے کہ ایک جن زرین مکہ سے اشار پڑتا ہوا آیا لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اس کی آواز سن رہے تھے لیکن خود اسے نہیں دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ وہ بالائی مکے سے نکل گیا وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا رخ فرمایا ہے نے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں میں اپنی قوم بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوا اور ہم بیٹھے تھے اس نے کہا سوراخا میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ محمد اور ان کے ساتھی ہیں سراخہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا یہ وہی لوگ ہیں لیکن میں نے اس آدمی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے گزر کر گئے ہیں پھر میں مجلس میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا اس کے بعد اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ وہ میرا گھوڑا نکالے ٹیلے کے پیچھے روک کر میرا انتظار کرے ادھر میں نے اپنا نظر لیا اس طرح میں اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا میں نے دیکھا کہ وہ حسب معمول مجھے لے کر دوڑ رہا ہے یہاں تک کہ میں ان کے قریب آ گیا اس کے بعد گھوڑا مجھ سمیت پھسلا میں اس سے گر گیا میں نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کا تیر نکال کر یہ جاننا چاہا کہ میں ضرور پہنچا سکوں گا یا نہیں تو وہ تیر نکلا جو مجھے تھا. لیکن میں نے تیر کی نہ فرمانی کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا وہ مجھے لے کر دوڑنے لگا یہاں تک کہ جب میں رسول اللہ کی قرآن سن رہا تھا اور آپ التفاق نہیں فرماتے تھے ابو بکر بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے تو میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے یہاں تک تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور میں اس سے گر گیا پھر میں نے اسے ڈاٹا تو اس نے اٹنا چاہا لیکن وہ اپنے پاؤں بمشکل نکال سکا بہرحال جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھویں جیسا غبار اٹھ رہا تھا میں نے پھر پانسی کے تیر سے قسمت معلوم کی اور پھر وہی تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا اس کے بعد میں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ لوگ ٹھہر گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا جس وقت میں ان سے روک دیا گیا تھا اسی وقت میرے دل میں بات بیٹھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا چنانچہ میں نے آب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے بدلے دیت کا انام رکھا ہے اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے آپ کو آگاہ کیا اور توشہ اور ساز و سامان کی بھی پیش کش کی مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ مجھ سے کوئی سوال کیا صرف اتنا کہا کہ ہمارے مطالق رازداری برتنا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ مجھے پروانے امن لگ دیں آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور کے پر رسول سے خود کا بیان ہے کہ ہم لوگ روانہ ہوئے تو قوم ہماری تلاش میں تھی مگر سوراقہ بن مالک بن جاشم کے سوا جو اپنے گھڑے پر آیا تھا اور کوئی ہمیں نہ پا سکا میں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ پیچھا کرنے والا ہمیں آ نہ چاہتا ہے آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ مانا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ بہرحال سوراخا واپس ہوا تو دیکھا کہ لوگ تلاش میں سرگردہ ہیں کہنے لگا ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں یہاں تمہارا جو کام ٹھگ کیا جا چکا ہے اس طرح لوگوں کو واپس لے گیا یعنی دن کے شروع میں تو چڑھا آ رہا تھا اور آ میں پاسبان بن گیا نمبر پانچ، راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ بن بری اسلمی ملے ان کے ساتھ تقریباً اسی گھرانے تھے. سب سمیت مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی تو سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی بریدا اپنی ہی قوم کی سرزمین میں قیام پذیر رہے اور عہد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے عبداللہ بن بری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے شگونی نہیں لیتے تھے اپنے قاندان سہم کے ستر سواروں کے ساتھ سوار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تم کن سے ہو انہوں نے کہا قبیل اسلام سے آپ نے ابو بکر سے کہا ہم سالم رہے پھر پوچھا کی اولاد سے ہو کہا بنو سہم سے آپ نے فرمایا تمہارا سہم یعنی نصیب نکل آیا نمبر چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارج کے اندر حجفہ اور ہرشی کے درمیان تہدی آباد میں ابو اوس تمیم بن حجریا ابو تمیم اوس بن حجر اسلم کے پاس سے گزرے آپ کا کوئی اونٹ پیچھے رہ گیا تھا چنانچہ آپ اور ابو بکر ایک ہی اونٹ پر سوار تھے اوس نے اپنے ایک نرون پر دونوں کو سوار کیا اور ان کے ساتھ مسود نامی اپنے غلام کو بھیج دیا اور کہا کہ جو محفوظ راستہ تم کو معلوم ہو ان سے ان کو لے کر جاؤ اور ان کا ساتھ نہ چھوڑنا چنانچہ وہ ساتھ لے کر راستہ چلا اور مدینہ پہنچا دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسود کو اس کے مالک کے پاس بھیج دیا اور اسے حکم دیا کہ اوز سے کہے کہ وہ اپنے اونٹوں کی گردن پر گھوڑے کی قید کا نشان لگائے یعنی دو حلقے یا دائرے بنائے اور ان ان کے درمیان لکھیر دے یہی ان کی نشانی رہے گی جب احد کے دن آئے تو اوس نے اپنے اسی غلام مسود بن حنیدا کو ان کی قبر دینے کے لیے ارد سے پیدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا یہ بات ابن ماکولا نے تبری کے حوالے سے ذکر کی ہے اوس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آ جانے کے بعد اسلام قبول کر لیا مگر ارج ہی میں سکونت پذیر رہے نمبر سات راستے میں بطن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر بن الوام ملے یہ مسلمانوں کے ایک تجارت پیش گروہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے حضرت زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو سفید پارچہ پیش کیے میں تشریف آوری دو شمبا آٹھ الاول چودہ نبوت یعنی ایک ہجری مطابق تیئیس ستمبر چھ سو بائیس عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد ہوئے حضرت اربا بن زبیر کا بیان ہے کہ مسلمان مدینہ نے مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی قبر سن لی تھی اس لیے لوگ روزانہ صبح ہی صبح ہیرا کی طرف نکل جاتے تھے اور آپ کی راہ تکتے رہتے جب دوپہر کی دھوپ سخت ہو جاتی تو واپس پلٹ آتے ایک روز طویل انتظار کے بعد واپس پلٹ کر لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس جن سے چاندنی چھٹک رہی تھی تشریف لا رہے تھے اس نے بےقود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا ارب کے لوگوں یہ رہا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیاروں سے سج کر استقبال کے लिए امٹ پڑے اور हिरा کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنی امر بن نے قبا میں شور بلند ہوا اور سنی گئی مسلمان آپ کی آمد کی خوشی میں نارے تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے پھر آپ سے مل کر تیے نبوت پیش کیا اور گرد و بیش پروانوں کی طرح جمع ہو گئے اس وقت آپ پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور یہ وہی نازل ہو رہی تھی فَإن اللہ هو و جبریل و المؤمنین بعد اللہ حضرت اروا بن زبیر کا بیان ہے کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ ان کے ساتھ داہنے جانب مڑے اور بنی امر بن عوف میں تشریف لائے یہ دو شمبے کا دن اور ربی کا مہینہ تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے تھے انسار کے جو لوگ آتے تھے جنہوں نے رسول اللہ کو نہ دیکھا تھا وہ سیدھے ابو بکر کو سلام کرتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال اور دیدار کے لیے سارا مدینہ پڑا. یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین مدینہ نے کبھی نہ دیکھی تھی آج نے نبی نبی اس بشارت کا مطلب دیکھ لیا تھا کہ اللہ جنوب سے اور وہ جو قدو سے کوہ فاران سے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبام کلسوم بن ہدم اور کہا جاتا ہے صاحب بن قشیما کے مکان میں قیام فرمایا پہلا قول زیادہ قوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبعہ میں کلسون بن حدم کے مکان میں قیام فرمایا ادھر حضرت علی بن عبی طالب نے مکہ میں 3 روز ٹھہر کر اور لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی انہیں ادا کر کے پیدل ہی مدینہ کا روح کیا اور قبعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلثوم بن حدم کے یہاں قیام فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں کل چار دن دو شمبا منگل بدھ جمعرات یا دس سے زیادہ دن قیام فرمایا اور اسی دوران مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز بھی پڑھی یا آپ کی نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوا پر رکھی گئی پانچویں دن یا بارہویں دن جمعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الٰہی کے مطابق سوار ہوئے ابو بکر آپ آب کے ردیف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو جو آپ کے ماموں کا قبیلہ تھا اطلاع بھیج دی تھی چنانچہ وہ تلوار حمائل کیے حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میت میں مدینے کا رخ کیا بنو سالم بن اوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتنے وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھا جہاں مسجد ہے کل ایک سو آدمی تھے مدینے میں داخلہ جمعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اسی دن سے اس شہر کا نام یسرف کے بجائے مدینہ الرسول شہر رسول پڑ گیا جسے مختصر مدینہ کہا جاتا ہے یہ نہای تابناک تاریخی دن تھا گلی کوچے تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے اور انسار کی بچیاں کشی و مسرد سے ان اشار کے نغمے بکھیر رہی تھی ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب چودوی کا چاند ہے ہم پر چڑھا کیسا امدہ دین و تعلیم ہے شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا حیطات تیرے حکم کی بھیجنے والا ہے تیرہ کی بریہ انسار اگرچہ بڑی دولت مند نہ تھے لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں قیام فرمائے چنانچے آپ انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے وہاں کے لوگ آپ کی, کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہیں تشریف لائیے مگر آپ فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے چنانچی وہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے لیکن آپ نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ بیٹھ گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے یہ آپ کے ننیال والوں یعنی بنچار کا محلہ تھا اور یہ اونٹنی کے لیے محض توفیق راہی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننیال میں قیام فرما کر ان کی عزت کرنا چاہتے تھے اب بنو نجار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض معروض شروع کی لیکن ابو یوب انصاری نے لپک کر کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے ادھر حضرت اسد بن زرارہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی. یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی. صحیح بقاری میں حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے حضرت ابوب انساری نے کہا میرا اے اللہ کے رسول یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ہمارے لیے جگہ تیار کر دو انہوں نے آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں اللہ برکت دے چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومن حضرت سودا رضی اللہ عنہ اور آپ کی دونوں صاحب زادیاں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن بھی آ گئی ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر کے ساتھ جن میں حضرت عائشہ البتہ حضرت زینب حضرت ابولاس کے پاس باقی رہ گئیں انہوں نے آنے نہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو یہ اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ وباقیز جگہ تھی وادی بڑے ہوئے پانی سے بہتی تھی ان کا یہ بھی بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کو بخار آ گیا میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ ابا آپ کا کیا حال ہے اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کو بخار آتا تو یہ شیر پڑتے ہر آدمی سے وہ اپنی کربناک آواز بلند کرتے اور کہتے کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکہ میں گزار سکوں گا اور میرے گرد اسخر اور جلیل کی گھاس ہوگی اور کیا کسی دن مجنہ کے چشمے پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے نزدیک مدینے کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ اور مدینے کی فضا صحت بخش بنا دے اور اس کے سا اور مد یعنی غلے کے پیمانوں میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے حجفہ پہنچا دے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی چنانچہ آپ کو خواب میں دکھلایا گیا کہ ایک پراگندا سر کالی عورت مدینے سے نکلی اور مہیا یعنی حجفہ میں جا اس کی تعبیر یہ تھی کہ مدینے کی وباہ حجفہ منتقل کر دی گئی اور اس طرح مہاجرین کو مدینے کی آب و ہوا کی سختی سے راحت مل گئی یہاں تک حیات طیبہ کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکی دور پورا ہو جاتا ہے آئندہ اختصار کے ساتھ مدنی دور پیش کیا جا رہا ہے